أحمد لله نحمده ونصلي ونصلم على رسوله الكريم أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اَسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَاللَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ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 يَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَعَ الْجُودِ والی وبارک وسلم اللہ, اللہ تبارک و پال کی و دوسرا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والی وسلم کی دعتے اثر پر گروگ پاک پر لینے کے بعد محترم ناظرین السامعین دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے آج کدبے کے بعد میں نے قرآن مجید و فرقان حمید کی ایک بہت ہی مشہور اور معروف آیت مقدسہ آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جس نے قرآن مجید و فرقان حمید نے فرمایا ان لبینہ کال رب ان اللہ بے شک وہ سعادت مند لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ سمت تقام پھر اس پر وہ مضبوطی کے ساتھ قائم ہو گئے مضبوطی کے ساتھ جم گئے ڈٹ گئے اپنی اس بات پر تت نزلو علیہم کا تو ایسے لوگوں پر فرشتوں کا نزول ہوتا ایسے لوگوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور نازل ہونے کے بعد کیا کہتے ہیں اللہ تخافو ولہ تحزن نہ ڈرو غم نہ کرو وہ اب شروع بل جنتی لتی اب تم اس جنت پہ راضی ہو جاؤ کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ذہن میں رکھیے گا اس آیت کے مقدسہ میں بتایا گیا کہ شانی بن نوازی کس کو کہتے اور شانے بندگی کیا ہے شامی بندگی تو یہ ہے کہ جب ہم نے کہہ دیا کہ اللہ تبارک کا وطالعہ ہمارا رب ہے اور حضور ہمارے رسول ہیں بس پھر اس پر مضبوطی کے ساتھ ہر شخص تائم ہو جائے ہر شخص جم جائے کہ اللہ تبارک کا وطالعہ ہمارا رب اور حضور کریم علیہ سلاد وسلام ہمارے رسول دین ہمارا اسلام ہے اب اس پر یہ پیغام دیا گیا کہ ہر مسلمان اپنی اس بات پر ڈٹ جائے جم جائے کتنا ہی لوگ کوشش کرے کہ مسلمانوں میں باہم تفریق پیدا کر دی جائے مسلمانوں کو باہم گتم گتھا, گتھا کر دیا جائے مسلمانوں کو باہم لڑا دیا جائے اس طریقے سے ہم اسلام کو مٹا دیں گے اس طریقے سے معذ اللہ ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے قرآن مجید و قرقان حمید فرماتا ہے اگر تم اس بات پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو گئے کہ اللہ تبارک وطالعہ ہمارا رب ہے تو باطل قوتیں تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکیں گی کیونکہ اللہ تبارک وطالعہ کی مدد تمہاری شامل حال رہے گی اور فرشتوں کی مدد تمہارے شامل حال رہے گی اللہ اکبر جب ہم اس آئے کے مقدسہ کو سامنے رکھ کر اکابری نے صحابۂ کرام کی زندگیوں کا جس وقت ہم مطالعہ کرتے ہیں خدا کی قسم ان کے واقعات جو ہے وہ ایمان کو جلا بخشتے ہیں وہ ایمان کو تازہ دم کر دیتے ہیں میں کا ایک واقعہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کا ہے کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حضور کریم علیہ سلاۃ وسلام کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو یا اس حدیث شریف کا مفہوم اگر میں اس طرح سے پیش کروں تو عجب نہ ہوگا کہ حضرت خباب ردی اللہ تعالی عنہ ایک روز حضور کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور اپنی مصیبتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آپ میرے لیے دعا فرمائیے اب جب حضرت قباب نے یہ کہا اپنی مصیبتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میرے لیے دعا فرمائیے تو حضرت قباب رضی اللہ تعالی ہو اگر ہم ان کی زندگی کو دیکھیں اور ان کی زندگی کو پڑھیں تو بڑی مشکل زندگی حضرت خباب کی ہے کہ شروع دور میں حضرت قباب رضی اللہ تعالی نے اسلام قبول کیا اللہ اکبر آپ جس آپ جس کے غلام تھے وہ ایک عورت تھی اور حضور کریم علیہ السلام کی کہتے ہیں کہ وہ دشمنی تھی اب جب اس کو پتا چلا کہ حضرت خباب جو ہے محمد ابن عبداللہ پر ایمان لے آئے ہیں آپ کو سن کے حیرت ہوگی حضرت خباب خود فرماتے ہیں کہ لوہے کے سریوں کو گرم کیا جاتا اور اس سے میرے سر کو داغا جاتا اور مجھ سے کہا جاتا کہ خباب تم اسلام کو چھوڑ دو تم یہ کہنا چھوڑ دو کہ اللہ تمہارا رب ہے تم یہ کہنا چھوڑ دو کہ محمد ابن عبداللہ تمہارے رسول ہیں مگر حضرت قباب کہتے جو چاہے ظلم تم میرے ساتھ کرو میں اللہ تبارک وطالعہ سے اللہ تعالی کے بارے میں جب میں نے کہہ دیا اللہ تبارک وطالعہ میرا رب ہے جب میں نے کہہ دیا آمنا کے لال محمد ابن عبداللہ اللہ میرے رسول ہیں میں اس بات پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہوں اور میں اس کو چھوڑنے والا نہیں ہوں اللہ اکبر پھر حضرت قباب پر ظلم و ستم کی انتہا ہوتی ہے کہ حضرت قباب رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ لوہے کا لباس پہنایا جاتا اور لوہے کا لباس پہنانے کے بعد حضرت خباب کو جو ہے وہ تپتی دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا اب دھوپ سے جب لوہا گرم ہوتا تو حضرت قباب کے جسم نا سے پسینہ خوب نکلتا اور وہ زمین پر بہنے لگ جاتا حضرت قباب فرماتے ہیں کہ مجھے عرب کی گرم ریت میں جو ہے وہ پیٹھ کے بل گسیٹا جاتا اور بعض مرتبہ تو ایسا بھی ہوا بہت سی مرتبہ تو ایسا بھی ہوا کہ گرم انگارے رکھے گئے اور اس پر مجھے پیٹ کے بل لٹا دیا گیا اور ایک شخص آگے بڑھتا اور اپنے پاؤں رکھ کے میرے پیٹ پہ کھڑا ہو جاتا تاکہ میں اپنی پیٹھ کو جو ہے وہ حرکت نہ دے پاؤں حضرت خباب فرماتے ہیں کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ گرم کوئلے وہ تہکتے ہوئے کوئلے میری پیٹھ کی چربی پگھلنے کے بعد اس سے ٹھنڈے پڑے ازبا ہو ایک موقع پر حضرت فاروق اعظم ربی اللہ تعالی کا جب دور آیا تو حضرت فاروق آزم نے کہا اے خباب سنا ہے کہ تمہاری مالکن تم پہ بہت ظلم و ستم کیا کرتی تھی ذرا اپنے اس واقعے کو تو بتاؤ اپنی اس بات کو تو بتاؤ حضرت خباب فرمایا کرتے بے شک وہ بلا ہی ظلم و ستم اے امیر المن مجھ پہ کیا کرتی تھی میرے ساتھ یہ معاملات ہوئے میرے ساتھ یہ معاملات ہوئے کئی مرتبہ آنکھ جو ہے وہ میری پیٹھ کے پسینے سے اور چربی پگھلنے کے بعد بجھی ہے ابلاح اکبر اب حضور فاروق اعظم نے فرمایا خباب ذرا اپنی پیٹ اٹھا کے مجھے تو دکھاؤ اب اپنی پیٹھ مجھے دکھاؤ اپنی قمیض اٹھا کر کے اللہ اکبر اب حضرت خباب نے جب قمیص کو اٹھایا اور اپنی پیٹ دکھائی حضرت فاروق اعظم کی زبان سے ایک عجیب سی جو ہے وہ آواز آپ کے منہ ناس سے نکلتی ہے اور فرمانے لگ گئے خباب میں نے زندگی میں کسی کی بھی ایسی پیٹھ نہیں دیکھی ہے لیکن محترم ناظرین و سامعین میں آپ کو بتاؤں جب اسلام کے اندر فتوحات شروع ہوتی ہے اور جب غنائم جمع ہونے لگ گئے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ دھاڑے مار مار کر کے روتے کسی پوچھنے والے نے پوچھا اے خباب کیا بات ہے کیوں روتے ہو فرماتے اس بات پہ روتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالی نے کئی ہماری تکالیف کا بدلا ہمیں دنیا میں تو نہیں دے دیا میں اس بات پر روتا ہوں اللہ اکبر اب دیکھیے حضرت خباب کی زندگی کہ کس طرح سے ظلم و ستم حضرت خباب رضی اللہ تعالموں پہ ہو رہا ہے تو حضرت خباب حضور کریم علیہ صلاح وسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہونے کے بعد ارس کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیہ وسلم میرے دعا کیجئے اللہ اکبر اب حضور کریم علیہ سلاد کیا ارشاد فرماتے ہیں ذرا اس طرف دھیان دیجئے محترم ناظین و سامعین حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے خباب تم سے پہلے مردوں میں ایسے مرد بھی ہوئے کہ جن سے یہ کہا جاتا کہ ہم تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دیں گے تم اپنے دین کے باغی ہو جاؤ مگر وہ کہتے کہ ٹھیک ہے ہمیں زمین میں گاڑ دو ہم اپنے دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں انہیں زمین میں گاڑ دیا جاتا مگر وہ دین کو چھوڑنے والے گویا نہیں تھے اور ان سے کہا جاتا ہم آرے سے تمہارے جسم کو دو لک کر دیں گے چیر کے رکھ دیں گے تم اپنے دین کو چھوڑ دو وہ کہتے کہ تم جسم کو دو ٹکڑے کر دو ہم دین کو نہیں چھوڑ سکتے اور ان کو جو ہے لوہے کی کنگیاں لوہے کی کنگیاں ان کے جسم پہ کی جاتی کہ جس سے ان کا گوشت ہڈیوں کے اوپر کا بالکل باہر نکل آتا اور ہڈیاں ان کی چمکنے لگ جاتی لیکن یہ تکالیف بھی ان کو دین سے ہٹا نہیں سکتی تھی گویا حضور کریم علیہ السلام اپنے غلاموں کو اور ہم سب لوگوں کو یہ درد دے رہے ہیں یہ فکر دے رہے ہیں کہ آئے لوگوں جب تم نے غلامی رسول کا تھا اپنے ماتھے پہ سجا لیا جب تم نے کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے جب تم نے کہہ دیا کہ مستفیٰ ہمارے رسول ہیں اب کس آ جائیں کتنے ہی آگ اور خون کے دریاؤں سے تمہیں کیوں نہ گزرنا پڑے تم گزر جاؤ مگر اپنی اس بات پر ثابت قدم رہو باطل کتنی ہی طاقت لگا دے وہ کتنا ہی مٹانے کی کوشش کرے لیکن وہ تم کو مٹا نہیں سکتا ہے اللہ اکبر اس حدیث شریف کو بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو حضور کریم علیہ سلا وہ ہمیں استقامت کا درس دے رہے ہیں استقامت کی فکر دے رہے ہیں اللہ اکبر صحابہ کرام کی زندگیاں میں جس سابی رسول کو دیکھتا ہوں انہوں نے اپنی زندگی میں جو ہے ہمیں اسی بات کا دس دیا ہے آج جناب ایک موقع پر ایک جماعت منافی تین کی حضور کریم علیہ السلام کے پاس آتی ہے اور آنے کے بعد کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہمارے قبیلے کے لوگوں نے اسلام قبول کر دیا ہے لیکن یا رسول اللہ تعالیٰ وسلم اللہ ہم انہیں دین کیسے سمجھائیں ہم انہیں دین کی باتیں کیسے بتائیں ہمارے لیے یہ بہت مشکل کام ہے آپ ایسا کیجیے کہ اپنے لوگوں میں سے دس صحابہ کرام ہمیں دے دیجئے جو دین اچھی طریقے سے جانتے ہو تاکہ ہم ان کو وہاں لے کے جائیں اور وہ ہمارے علاقے والوں کو دین سکھائیں حضور کریم علیہ سلاط و نے اپنے غلاموں کو بلایا ان میں حضرت عاصم بھی ہیں ان میں حضرت خدیت بھی ہیں اور دیگر صحابہ کرام فرمایا تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ جاؤ اور جانے کے بعد ان کے شہر میں ان کے علاقے میں وہ لوگ کے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے ان کو تم دین سکھاؤ اللہ اکبر اب منافقوں کی ایک سوچی سمجھی سازش ہے کہ مسلمانوں کو لے کر کے جا رہے ہیں ادھر منافقین حملہ آور لوگ درختوں کے پیچھے چھپاتی آئے اور ان سے کہا گیا ہم اس وقت تک یہاں پہنچیں گے جب ہم ایک اشارہ کریں تو بس تم تیروں کی بارش حضور کے غلاموں پہ کر دینا اللہ اکبر یہی معاملہ ہوتا ہے یہ جماعت الدین سکھانے جا رہی تھی مگر چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہوتی ہے جس میں کہتے ہیں کہ سات صابۂ کرام وہیں پر شہید ہو جاتے ہیں تین صاحب کرام کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا جاتا ہے ایک صاب رسول آگے بڑھتے ہیں لڑنے کے لیے وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں اب اس طریقے کا معاملہ ہے حضرت قبیب رضی اللہ تعالیٰ اس میں شامل ہے حضرت عاصم کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے حضرت قبیب بچتے ہیں تو حضرت قبیب کو مکے کے بازار میں لے جایا جاتا ہے اور اعلان کیا جاتا ہے ہم قبیت کو فروخت کرنے آئے ہیں کوئی ہے کہ قبیت کو جو ہے وہ خریدے ہاں ایک شخص آگے بڑھتا ہے کہنے لگا ہاں قبید تم جانتے ہو کہ تم نے جنگے بدر میں میرے باپ کو مارا تھا میں تمہیں خریدوں گا چنانچہ حارث بن عامر کا بیٹا جو ہے حضرت خبیب رضی اللہ اتارنوں کو خریدتا ہے اللہ اکبر خریدنے کے بعد حضرت خبیب کو وہ اپنے علاقے میں لے جاتے ہیں اپنے علاقے میں لے جانے کے بعد اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم خبیب سے بدلہ لیں گے اپنے والد کے خون کا اللہ اکبر اب وہ اپنے موز مہینے جو ان کے نزدیک محترم تھے اس کے گزرنے کا انتظار کر رہے ہیں حضرت خبیب پر ایک شخص کو نگران مقرر کر دیا جاتا ہے حضرت خبیب حضرت قبیب کے لیے کھانے وغیرہ کا جب انتظام ہونے لگتا ہے تو حضرت خدے فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے ساتھ تم نے یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ مجھے تم بتوں کا زبیحہ نہیں کھلاؤ گے اچھی چیز اچھا جو ہے صاف ستھرا کھانا تم مجھے کھانے کے لیے دو گے پانی جو مجھے دو گے تو وہ میٹھا ہوگا اور میری تیسری شرط یہ ہے کہ مرنے سے پہلے مجھے بتا دینا کہ جب تم لوگ مجھے مارنے لگو تو اس سے پہلے مجھے بتا دینا تاکہ میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت جو ہے اور زیادہ جوش و ولبلے کے ساتھ کروں اللہ اکبر یہاں پر حارث بن عامر کی بیوی کہتی ہے کہ میں نے کئی مرتبہ دیکھا باوجود کہ حضرت قبیب کے ہاتھ بنے ہوئے تھے لیکن ان کے ہاتھوں میں میں نے انگور کے خوشوں کو دیکھا کہ یہ انگور کھایا کرتے تھے اور بے شک وہ انگور کا موسم نہیں ہوتا گویا کہ یہ جنت کی پھل تھے جو حضرت خبیت کو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے عطا ہو رہے تھے اب لاہوت بھر ایک موقع ایسا بھی آتا ہے کہ جب حضرت قبیب سے کہا جاتا ہے کہ قبیب آج کی رات تمہارے لیے آخری رات ہے اور کل جو ہے تمہیں قتل کر دیا جائے گا تو حضرت خبیب عارف بن عامر کی بیوی سے کہتے ہیں کہ مجھے اس طرح دیا جائے تاکہ میں اسے تہرت حاصل کروں آپ کو اس طرح دیا جاتا ہے اب کہتے ہیں کہ اس طرح حضرت قبیب کے ہاتھوں میں ہے اور ادھر حارث بن عامر کی جھوٹی بیٹی کھیلتے ہوئے حضرت قبیب کی گود میں آ جاتی ہے اب بیوی ڈر گئی بیوی سہم گئی حارث بن عامر کی کہیں ایسا نہ ہو کہ قبیر جو ہے بیٹی کو نقصان پہنچا دے حضرت قبیب مسکرائے اور مسکرانے کے بعد فرماتے ہیں کہ سنو ہم مسلمان ہیں ہماری یہ شان نہیں ہے کہ ہم اپنے خون کا بدلہ جو ہے وہ بچوں سے لیں ہم وہ لوگ نہیں ہیں اللہ اکبر حضرت قبیت کے یہ جملے کہ مسلمان اپنے خون کا بدلہ کے جملوں پر ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے اور وہ لوگ کہ جو یہ ذہن بنا کے بیٹھے کہ اس سے شاید جنت مل جائے تو یاد رکھو کہ ان چیزوں سے جنت ملنے والی نہیں ہے جنت تو جو ہے لوگوں کی عزت سے ملتی ہے لوگوں کے تحفظ سے ملتی ہے لوگوں کی عزت و آبرو کی حفاظت سے اللہ تبارک وطالعہ جنت عطا فرماتا ہے اگر وہ بندہ مسلمان ہو آج یہ واپس حضرت قبیب اب آتے ہیں جناب دوسرا دن جب آتا ہے حضرت قبیب کو سولی پہ لٹکانے کے لیے بڑا اہتمام کیا گیا حضرت خبائب جس وقت اختار پہ, پہ پہنچتے ہیں تو فرماتے ہیں ان سے پوچھا گیا قبیب بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے حضرت قبیب نے کہا دو رکت نماز پڑھنا چاہتا ہوں حضرت قبیب کو اجازت دی جاتی ہے لوگ سمجھ رہے تھے حضرت قبیب لمبا قیام کریں گے لمبا رکو کریں گے سجدے بڑے طویل ہوں گے مگر حضرت قبیب نے مختصر سے وقت میں دو رکت نماز نفل ادا کر دی اب لوگوں نے پوچھا قبیب ہم تو دل میں یہ سمجھ رہے تھے تمہارے سجدے لمبے ہوں گے کرت طویل کرو گے تصبیح ہاتھ طویل پڑو گے تم نے جلدی نماز کیوں ختم کر دی فرمایا اگر قرت کو طویل کرتا نماز کو لمبا کرتا تو تم کہتے دیکھو ماؤ سے ڈر رہا ہے اس وجہ سے نماز کو لمبا کر دیا ہے اب حضرت کبیت کو جو ہے پھانسی پہ چلایا جاتا ہے جس میں ناز کو جو ہے نیزوں کے ساتھ چھیدنے کی کوشش کی جاتی ہے اور باقاعدگی سے نیزوں سے چھیدا جا رہا ہے ایک قبی شخص آگے بڑھ کے کہتا ہے کبیر اب تمہاری یہ حالت ہے اب تو تم یہ سوچ رہے ہوگے تمہارا دل تو یہ چارہ ہوگا ما ذلہ سما ما ذلہ کہ تم بچ جاؤ اور تمہاری جگہ محمد ابن عبداللہ کو جو ہے اس جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا جائے اللہ واہ ہوا کہ حضرت خبیب کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے چہرہ سرخ ہو گیا اور غصے سے فرمایا میں بے شک پھانسی کا پندا میرے گلے میں اور تم میرے جسم کو چھید رہے ہو سنو میری حیرت تو آج بھی یہ گوارا نہیں کرتی کہ میرے آقا کے پیر میں کوئی معمولی سا کانٹا چک جائے اور تم کہتے ہو کہ میری جگہ حضور کریم اللہ سلاطو سلام ماد اللہ میں یہ سوچ رہا ہوں گا کہ میری جگہ یہاں حضور کریم علیہ السلط وسلام کے ساتھ یہ معاملات ہو اللہ اکبر حضرت خبیب سے کہا جاتا ہے کبیت چھوڑ دیں گے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا معبود نہیں ہے کبیب چھوڑ دیں گے کہہ دو کہ محمد ابن عبداللہ تمہارے رسول نہیں ہے حضرت خبیب کی زبان سے کلمہ طیبہ کا ورد جو ہے وہ جاری ہے حضرت خبیب کو بڑی بے دردی کے ساتھ جس میں نازنے چھیدنے کے بعد آپ کو سولی پر جو ہے وہ لٹکا دیا جاتا ہے حضور کریم علیہ سلاط وسلام کو اس کی اطلاع وہی کے ذریعے سے ہوتی ہے حضور اپنے غلام کو بیچتے ہیں وہ رات میں وہاں پہنچتے ہیں جب جس میں ناز کو اتارنے لگے اب جس میں ناز جو ہے وہ زمین پر آنے والا تھا لیکن اللہ اکبر وہ جس میں ناز زمین پر کیسے آئے فرشتوں نے جس میں ناس کو اپنی گود میں لے لیا اور اس مقام پہ, پہ پہنچا دیا جہاں راہ وفا کی شہید راہ وفا کے شہیدوں کی روحیں رہا کرتی ہیں اللہ اکبر حضور کریم علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع دی جاتی ہے تو آخری بات اور آپ سے کہنی یہ ساری بات اور اس کے کہنے کا مقصد محترم ناظرین اور سامعین صرف اتنا ہے کہ جب ہم نے کہہ دیا اللہ تعالی ہمارا رب ہے حضور ہمارے رسول ہیں اسلام ہمارا دین ہے اب اس پر ہمیں مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کی ضرورت ہے اسلام کا پرچار کرنے کی ضرورت ہے اسلام کی صحیح تصویر لوگوں کے سامنے لڑنے کی ضرورت ہے اسلام کی تبلیغ کرنے کی ضرورت ہے کسی بھی طاقت سے ڈر کے خوف زدہ ہو کے اپنے گھر میں بیٹھنا نہیں چاہیے بلکہ اسلام کو پھیلانا چاہیے اگر ہم اس کام میں لگے رہے تو بے شک فرشتوں کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی ہر جگہ پر انشاءاللہ فرشتوں کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی اور کامیابی و کامرانی قوم مسلم کا مقدر ہوگی وہ آخر الدعوانا ان داوانہ انل حمد لبل